وأزهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأزهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بِهِ والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُثلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد خاز قوزا عزيما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وسر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة والظلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه وقلوا عليهم نبى أبني آدم إذ قربا طردانا فتطبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأفتل النك قال إنما يتقبل الله من المتقين وقال جل وعلا في مقام آخر لن الله لوثومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى في مقام آخر ثمانية أزواد من الغأن اثنين ومن المعن اثنين اللہ وب العالمین نے دین اسلام کے اندر عبادات کے جو طریقہ ہائیکار متعین کروائے ہیں ان میں سے اللہ رب العالمین کے تقرب کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ اور ذریعہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ رب العالمین کے نام پر جانور کو ذبح کرنا بھی ہے عموماً عید الاضحی کے موقع پر جو جانور گھروں کے اندر دبا کیے جاتے ہیں انہیں ادہیا کہتے ہیں اس کی جمع اداسی آتی ہے اور حج کے موقع پر جو قربانیاں کی جاتی ہیں انہیں بدنا اور حجی کہا جاتا ہے جس انداز میں حاجیوں کے لیے قربانی کرنا لازمی اور ضروری ہے ویسے ہی صاحب افتتاح افراد کے لیے گھروں کے اندر رہتے ہوئے بھی قربانی کرنا لازمی اور ضروری ہے سیدنا جندب بن سفیان بجالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی تو کچھ لوگوں نے عید سے قبل ہی قربانی کر لی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ادا کی تو فرمایا من زابہ قبرت خالہ خلید بش مکانہ جس بندے نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے وہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرے قربان کرے حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں جانور کو ذبح کرنے کا اسے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا گھروں کے اندر بھی ویسے ہی فرض ہے جیسے حج کے موقع پر حجاج کرام کے لیے قربانی کرنا لازمی اور ضروری ہے اسی طرح سیدنا ابو حلیرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من باجدہ ساتن والا میوزی جو بندہ وہ ست پاتا ہے اس کے پاس افتتاح موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا فلا یا پرابندہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے صحیح مسلم کے اندر اور سنندار کتنی کے اندر یہ اثر ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ کا موجود ہے تو ایسے بھی معلوم یہی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی صاحب اس بندے کے لیے گھروں میں قربانی کرنا لازمی اور ضروری خیال کرتے تھے اب سوال یہ ہے کہ وہ اس ہے کیا بہت سے لوگ سوال کرنے والے پوچھتے ہیں کہ جی میرے اوپر قرضہ ہے کیا میرے لیے بھی قربانی کرنا ضروری ہے میں نے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے پہلے حج کروں یا بیٹیوں کی شادی کروں قربانی کرنا میرے لیے بھی لازمی ہے یا شادی کرنا لازمی ہے عجیب و غریب قسم کے سوالات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص معیار مقرر نہیں کیا ہے قربانی کے لیے کہ بندہ صاحب نصاب ہو زکاط اس پہ فرد ہوتی ہو تب قربانی ہے وگرنا نہ قربانی نہیں ایسی کوئی بات یہ اسلام کے اندر موجود نہیں بندہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے اگر اس کے پاس جانور خرید کر اس کو قربان کرنے کی استطاعت موجود ہے اس آدمی کے ذمہ ہے کہ وہ لازمند ضرور قربانی کرے کسی کے اوپر قرض ہے تب بھی قربانی کرے نہیں ہے تب بھی قربانی کرے بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ علم فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو مسینہ دو سنتا جانور کم پڑ گیا پھر ہم کیا کرتے دو دو تین تین جگہ دے کے دو دو تین تین ایک ایک سال مکمل کے جانور دے کے ایک ایک دو دانتا جانور خریدنے لگے ایسی حالت میں بھی انہوں نے قربانی کو سرکری کیا چھوڑا نہیں تھا. تو کسی بندے کے پاس اگر وقتی طور پہ پیسے وغیرہ موجود نہیں ہیں لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگر تھوڑے بہت ادار لینے بھی پڑ گئے تو میں یہ قصر کہیں نہ کہیں سے نکال لوں گا جس طرح عموماً بندے کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا کسی قریبی دوست کی عزیز کی شادی ہوتی ہے وہاں پہ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے کم از کم اور کچھ تو آنے جانے کا کرایہ تو لگتا ہی ہے تو بندہ اپنی ہڈی مچھلی دیکھ لیتا ہے کہ میں کتنا برداشت کر سکتا ہوں اتنا وہ ادھار لے لیتا ہے جو لاکھوں کے حساب سے جن کے کاروبار ہیں وہ کئی کئی لاکھ کا ادار لیتے ہوئے پریشان نہیں ہوتے غریب بندہ وہ دس ہزار کے ادھار پکڑتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہے تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ میں کتنا ادھار پسار سکتا ہوں اگر موقع پر وقت کے اوپر اس کے پاس پیسہ موجود نہیں اب اس کا یہ مانا نہیں کہ یہ ستار سے سارے ہو گیا ہے نہیں وہ اپنے آپ کو خود دیکھے بڑے انسان اعلان اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ اپنے آپ کو بڑا اچھی طرح سے دیکھنے والا جاننے والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنے پانی کے اندر ہوں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا اگر وہ دیکھتا ہے استطاط محسوس کرتا ہے استطاعت کو پاتا ہے تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے نہ فرمایا محمد قلم فلم تھی جو بندہ استطاعت اٹھ پاتا ہے وہ سب اس کے پاس ہے لیکن پھر بھی قربانی نہیں کرتا فلا اپنا بند وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بنا ہے اتنی سختی کے ساتھ ہونا کیا تو استطاعت پر قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے اور یہ فریدہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے عبوماً ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ پوچھا کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگ آئے سوال کرنے لگے ماہ اداحی یہ قربانیاں کیا ہیں تو نبی السلام نے فرمایا سننا تو ابھی تم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کی سنت ہے تو یہاں سے پہلا مسئلہ تو یہ نکلا کہ یہ قربانی سنت ہے اور وہ بھی سنت ابراہیمی ہے لیکن حقیقت یہ روایت پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ایک راوی ہے اس کے اندر وہ پرلے درجے کا سول ہی ہے حافظہ اس کا متغیر ہو گیا تھا کوئی بات اس کو یاد نہیں رہتی تھی تو ایسے راوی کی روایت مقبول نہیں ہوتی اہل ہرم کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی زیب کے اندر جاتی ہے پھر اسی حدیث کے اندر آگے چل کے الفاظ آتے ہیں کہ اس نے پوچھا مالا نہ کہ ہم یہ قربانی کریں تو ہمیں اس سے کیا ملے گا تو فرمایا کہ ہر ہر بال کے بدلے دس دس نے کیا ہیں تو اب بکری چترا ڈمبا گائے کتنے بال ہوتے ہیں جسم پہ یہ تو کروڑ بیٹیاں بن گئی لیکن روایت بے اصل ہے امام محمد ابن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ الباری وہ فرماتے ہیں کہ ازاحی کے بارے میں وہ قربانیاں جو گھروں کے اندر کی جاتی ہیں ان کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری حریف ہیں ان کے فضیلت کے اندر کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں اب اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کا کوئی اجر و ثواب ہی کوئی نہیں اجر و ثواب ہے شریدہ قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور جس کام کو فرد قرار دیا جاتا ہے اس کی یہی بہت بڑی فنیلت ہے کہ دین اسلام نے اس کو فرد قرار دے دیا پھر ایک کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خر انجام دے تو اس سے بھر کے کوئی اور فنیت ہو ہی نہیں سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کسی کام کو کرنے والے ہیں اور جہاں تک ثواب کی بات ہے اللہ رب العالمین نے اصول رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو حسرت ہر نیکی دس گنا کا تک کا جو ثباب کیا جاتا ہے آپ سو گناہ تک تو قربانی کرنے کا بے شمار جو ثواب ہے ہاں ہی گھروں میں کی جانے والی قربانیوں کا نام لے کر حدیثوں کے اندر جہاں جہاں پر ان کی فضیلت اور عظمت کا تذکرہ ہوا ہے ثواب ذکر ہوا ہے وہ روایت رئی ہیں لیکن ان کے رئی ہونے کا یہ معنی کوئی نکالے کہ ان کا ثواب ہی کوئی نہیں اجن ہی کوئی نہیں وہ اس کی عقل اور فال کی خرابی کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں تو اس کا عجر و ثواب بھی اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑا ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اسرائے بلجاض الجا کے ابتدائی دس دین جو ہیں ان کے اندر کیا جانے والا نیک عمل باقی تمام سر ایام میں کیے جانے والے نیک امال سے زیادہ محبوب ہے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت آتی ہے تو پھر جب قربانی دس ذلح کو کی جائے تو تمام تر اعمال سے افضل ترین عمل ہے تو باقی جتنے بھی احمد کی جو جو فضیل بیان ہوئی ہیں وہ ساری اس کے اندر داخل ہو گئی بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضروری اور لازم قرار دیا ہے حکم دیا ہے پل یزبند کہ جو بندہ نماز عید سے قبل قربانی کر لیتا ہے وہ اسی جگہ پر دوسرا جانور قربان کرے کیوں انہو اللہ پھر جو انہوں نے نماز عید کے ادا کرنے سے پہلے قربانی کر لی یہ قربانی نہیں ہے بلکہ یہ تو عام گوشت کی طرح بکری کا گوشت ہے جو کہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے سے تیار کر لیا قربانی کا بھیا سابت نہیں ہوا جب تک وہ قربانی والے عید کے بعد ادا نہیں کرے گا پھر اسی طرح قربانی کے جانور کی عمر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے فرمایا لا الا الا اللہ مسلم اللہ من آسمین مصنہ جانور ہی زبا کرو دو دانتا جانور دبا کرو دو دانتے کے علاوہ دوسرا جانور زباں نہ کرو اللہ سرکوم ہاں اگر تمہیں دشواری پیش آئے جلد آتا منتھ تو بھیڑ کی جنس سے دلوا چھترا بھیڑ اس جنس کا جگہ ایک سالہ جانور زبا کیا جا سکتا ہے مسی کہتے ہیں اس جانور کو ادا تالا سنا یا ہو جب اس کے سنایا دودھ کے دو دانت ٹوٹ کے نیچے سے نئے دو دانت نکل آئے پھر وہ جانور مسیحا بنتا ہے عام طور پہ منڈیوں میں جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہی بہت بڑے مستی ہوتے ہیں انہوں نے وہ جانور کا دانت ٹوٹنے کے قریب ہوتا ہے دانت توڑا ہوا ہوتا ہے زبردستی توڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں دانت کا ٹوٹ گیا ہے قربانی پہ لگ جاتا ہے حالانکہ مسیحا کی تعریف کے اندر وہ ہے ہی نہیں جس کا دانت ٹوٹتا ہے مسیحا تب بنے گا اذا سادہ چلا یا ہو جب اس کے دو دانت نکلے ان کے نکلنے کی وجہ سے دودھ کے دو دانت جانور کے ٹوٹے پھر وہ مسیینہ ہوتا ہے اور عموماً یہ بھیڑ بکری کی جنس میں سے مسینہ دو سال کی عمر میں بنتا ہے دو دانتا جانور عموماً دو سال کی عمر میں بنتا ہے اور گائے یہ تقریباً تین سال اور اوٹ چار دسوں کا پانچ سال کی عمر میں جا کے مسینہ بنتا ہے تو اسے سے کافی عمر کا جانور سب کرنا کب انجائز اور درست نہیں ہاں دو کے علاوہ چوگا یا چگا دیا جا سکتا ہے کیونکہ سریا تو اس کے قروع ہو چکے ہیں اس کے بعد وہ مصنہ ہی کہلائے گا مسیحا کہتے ہیں سریا کو کما پوسا ہاں دو جانتا یا اس سے زیادہ بڑی عمر کا جانتا وہ مصنفہ کے پہلے کا مسلم کی حدیث پر بعض لوگوں نے اترار کیا ہے کہ یہ حدیث کری نہیں ان کے اندر محدث الاثر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ وہ بھی شامل ہیں فرما ہے کہ اس حدیث کی اندر ایک رانی ہے مدلس ابو زبیر اور وہ اس کو ان سے بیان کر رہا ہے عام طور پہ محدث حدیث کو بیان کرتے ہوئے اخبار نا حداسانہ کے الفاظ استعمال کرتا ہے لیکن جو ہوگا جب وہ لفظ ان بول کے کسی حدیث کو بیان کرے گا کہ ان فلان تو اس وقت اس کی حدیث قابل قبول میں یہ ہوگی تو اس میں ابو زدہ نے روایت کیا ہے لفظ ان کے ساتھ کہتا ہے کہ روایت ہے اب پتہ نہیں اس میں یہ روایت کھلی ہے کہ نہیں کلی لہذا مدلث کا ان انا ناقابل قبول ہونے کی وجہ سے یہ حدیث صحیح نہیں اور امام مسلم رائمہ اللہ کو غلطی لگی ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر داخل کیا ہے درج کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث میں ابو زبیر کا امام جابر بن عبداللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے اور اصول ہے کہ کئی ہیں بخاری اور مسلم کے اندر جو جو حدیثیں مدلس راجیوں کی سیگا سمرید ان کے ساتھ روایت ہیں وہ ساری کی ساری سیما پر محمود ہوتی ہیں اور اصول اور قاعدے کو امام مسلم رائے کا ہوتا وہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ مدلس راجی کا انا قبول نہیں ہوتا اور انہوں نے شرط لگائی ہے کہ میں اپنی صحیح کے اندر مصرف کتاب میں صرف اور صرف صحیح روایات درج کروں گا تو انہوں نے صحیح روایت ہی درج کی ہے اور ابو زبیر کا یہ سفا ثابت ہے اور اس کو حسنِ ابی عوانہ میں امام ابو عوانہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے ابر جرید رحمہ اللہ کے واقعے سے وہ کہتے ہیں کہ حزی ابو زبیر مجھے ابو زبیر نے کو یہ, یہ حدیث پڑی لال اللہ, اللہ یور سارا سر جد ایندان کہ دو برسے سے کام کر جانور زبان نہ کرو لیکن اگر تمہیں دشواری پیش آئی تو پھر ڈھیر کی جنس کا جب آپ ایک سالہ جانور دہذا جب ابو زبیر کا امام بن عبداللہ علی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہے تو یہ حدیث صحیح قرار پائے گی اور اس کو صحیح مسلم میں درج کرنا امام مسلم رحمہ اللہ کی غلطی نہیں بلکہ ان کی جانچ پرتا کا نتیجہ ہے پھر اسی طرح جب آپ عام طور سے ہیلا جانور کا لفظ جو بولا جاتا ہے وہ ایک حال مکمل کرنے والے جانور سے بولا جاتا ہے منڈیوں میں چھ سے مہینے کے وہ جو موٹے سارے جانور ہوتے ہیں اس کو بھی لوگ بیچنے کے لیے لائے ہوئے ہوتے ہیں اور بیچنے والا سب سے بڑا مٹی تو خود ہوتا ہے وہ کہتا ہے چھ مہینے کا پکا کیڑا لگ جاتا ہے لگنے کی صورت ہے ہی کوئی نہیں چھ مہینے کے جانور کی کیونکہ یہ لوگوں کا مسئلہ ہے اور ایسے لوگوں کی خاص اور ہیں کہ جب آپ وہ ایک سال جو جانور مکمل کر کے دوسرے سال میں داخل ہو جائے اس جانور کو جلد آپ کہتے ہیں خال سال کے اندر چھ مہینے اور آٹھ مہینے کا ذکر بھی ہے لیکن وہ اختلاف والی بات ہے تو اختلاف والی بات کو چھوڑ کے اتفاق والی بات کو اخر کریں اثر کرے بعد ایک سال کا جانور جو ایک سال بارہ مہینے اپنی عمر کے پورے کر لے اس کو سارے ہی اہل کہتے ہیں تو جب بکری کا یا گائے کا یا اون کا نہیں صرف اور صرف بھیڑ کی جن سے بھیڑ چھترا ڈمبا یہ ان اجناس میں سے وہ جگہ جانور ان کی قربانی قبول ہے اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب دشواری میں گائے اور دشواری کی صورتیں دو ہیں یا تو یہ کہ بندے کے پاس اتنے پیسے نہیں دو ڈانٹا جانور بہت مہنگا ہے اس کی رینج سے فائدہ ہے خرید نہیں سکتا ہوں کو لہذا اب اس کے لیے دو دانتا جانور خریدنے میں دشواری ہے یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مارکیٹ میں مسنہ جانور دو دانتا جانور دستیابی نہیں تو یہ دو سورتیں ہیں دشواری کی اگر ان دو صورتوں میں سے کوئی صورت بھی نہ ہو پھر خاد جا جانور کھیرا گوا کرتے رہنا یہ قربانی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے کھیرے جانور کو جائز قرار نہیں دیا اور دچواری اگر پیدا ہوئے بکری کا اونٹ کا گائے کا کھیرا پھر بھی نہیں جا سکتا हीरा جانور گواہ ہوگا ایک کھلا جانور صرف اور صرف ڈھیر کی جن سے کھاؤ हो ہو چترا ہو یا دمبا ہو ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ جی بکری کا جنا بھی وہ لگ جاتا ہے صحیح بخاری کے اندر کتابوں مزہ ہی میں حدیث آتی ہے براہ فرماتے ہیں آغاز <تصفح> <تصفح> کرتے ہیں واپس جاتے ہیں فرن کھاڑو اور ہم پھر نماز ادا کرتے ہیں نماز ادا کرنے کے بعد واپس جا کے پھر جانور ادا کرتے ہیں عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے جانور زبان نہیں کرتے سرمایہ من فعلہ ہوں فقط افاہ جس بندے نے ایسا کام کیا پہلے عید کی نماز ادا کی اس کے بعد اس نے جانور سبا کیا فقط افاوا اس نے درست کام کیا ہے وہ من زبا اردو اور جس بندے نے نماز عید کو ادا کرنے سے پہلے ہی جانور زبا کر لیا صحیح ہوا لکھن اگلی ہی یہ تو گوشت ہے جس کو اپنے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے تیار کر لیا ہے لئی سب سخی فیس قربانی میں کا کوئی کردار نہیں کوئی حصہ نہیں ہے تو کام ابو بردا سب ابو بردا بنیا کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قربانی کا جانور پہلے نماز عید ادا کرنے سے دبا کر لیا ہے جزہ میرے پاس ایک جزا ہے ایک روایت کے اندر آتا ہے رسول بکری کا جزہ ہے تو کیا میں اس کو دبا کر لوں فرمایا عید با ہاں بکری کا جزا بکری کا کیلا جانور بھی دبا کر لے تو اس حدیث سے مسئلہ نکالتے ہیں کہ بکری کا کھیرہ جانور بھی اگر دشواری ہو تو ذمہ کیا جا سکتا تھا لیکن یہ مسئلہ اس حدیث سے نکلتا نہیں سبب اور سجا اس کی یہ ہے کہ یہی حدیث اگر مکمل کرے تو مسئلہ لاری ہو جائے گا دس جگہوں میں صحیح بخاری کے اندر کی حدیث موجود ہے دس مختلف مقامات میں اور تقریباً ہر جگہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کسی سے بھی آپ کی فائد نہیں کرے گا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی رخت دی کہہ دیا ہے کہ تیرے بعد اور کسی سے بکری کا جد آپ کفایت نہیں کرے گا جب یہ کہہ دیا کہ کسی سے جلد آپ کفایت نہیں کرے گا تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ خاصا تھا اس کا خاصہ تھا ابن غرضہ بن نیا رضی اللہ علیہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدی تھی دی بات میں آنے والوں کے لیے اور اس وقت بھی موجود لوگوں کے لیے ابو گردہ بن نیاز رضی اللہ عنہ کے علاوہ وہ رخ موجود نہیں ہے پھر اسی طرح ایک اور روایت کے اندر یہی نہیں صحیح بخاری ہی کے اندر ایک دوسرے مقام پر لفظ آیا ہے کچھ دیا جز آپ کہ کہے بعد کسی سے بھی کوئی بھی جگہ کفایت نہیں کرے گا ہاں وہ جگہ بکری کا ہو وہ جگہ بھیڑ کا ہو وہ جگہ اونٹ کا ہو وہ جگہ گائے کا ہو تیرے بعد کسی سے بھی کفایت نہیں کرے گا تو اسے معلوم ہو گیا کہ بکری اون اور گائے یہ شدہ ان کا کفایت نہیں کرتا اور اس لفظ کی وجہ سے تو بھیڑ کے جنے کی بھی نفی ہو رہی ہے لیکن صحیح مسلم کی وہ حدیث جو آپ نے پہلے سنی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت اور رسد دی ہے کہ ہاں بھیڑ کا شرح کیا جا سکتا ہے وہ بھی حالت دشواری کی حالت میں ویسے نہیں پھر اسی طرح سنند شہد جی ایک روایت پیش کرتے ہیں جدا کی قربانی کے جواب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کہ نیوا کا جدا بہترین قربانی ہے جب جدا کھیرا جانور بہترین قربانی ہے بھیر کا کھیرا تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دوسرے سے افضل ہو گیا لہٰذا یہ دین کا جگہ یہ باقی جانوروں کے دو قانوے جانور سے بھی افضل ہے لیکن یہ روایت پائے مضور کو نہیں پہنچتی اس میں خدا گدام الرحمان اور اس کا خیر ابوا یہ دونوں کے دونوں راوی مجبور ہیں ان کے حالات زندگی کے بارے میں کوئی علم نہیں پتا نہیں سچے تھے یا جھوٹے تھے کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے اور محدثین نے اصول بنایا ہے کہ جس راوی کی حالت مجبور ہو مستور راوی ہو مجبور الحال ہو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا تا وقتی کہ اس کے بارے میں علم نہ ہو جائے کہ یہ کون تھا کیا کرتا تھا اس کا اعتقاد کیا تھا اس کا عمل کیسا تھا اور یہ قانون انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بنایا اللہ ابلعالی نے یہ اصول بنانے کا حکم دیا ہے انجام فاف ہوگی نوائف فاتح بھیا دو کوئی فاطل تمہارے پاس خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کرو تو کیا مانا کہ اگر کوئی آتے خبر لے کے آئے تو کو مان لو فاسق کی خبر ہو تو اس کی تحقیق کرو کہ کیا کوئی آدر بتاؤ اس کو بیان کرتا ہے کہ نہیں جس کی عدالت اور شیشک معلوم ہی نہیں ہے تو پھر اس کی خبر کو اللہ علی کے فرمان کے مطابق قبول ہے کہ نہیں مردود ہی کر دیں پھر اسی طرح مجاس بن مسدود بن خالبہ رضی اللہ علیہ ایک سفر میں انہوں نے یہ اعلان کروایا کہ رسول اللہ اللہ صلی صلا فرمایا کرتے تھے ان جد یوقی مما یوقی بن حسنی کہ جد آ جانور یہ ہر اس جانور کا کفایت کر جاتا ہے جس جانور کا دو کا کفایت کرتا ہے قربانی میں جو دندا جانور لگتا ہے اسی جنس کا شیرا جانور لگ جاتا ہے یہ سن نبی دا کے اندر حدیث موجود ہے تو اسے اس کی بھی تفصیل وہ صحیح مسلم والی حدیث کر رہی ہے لاساہ اللہ مسنسل کہ بھیڑ کا ایک سالہ بھیڑ کا جد آ وہ شکایت کرے گا باقیوں کا نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کروایا تھا جب دو بالدہ جانور خریدنے میں بڑی دشواری تھی رضوان اللہ صحابۂ کلام دو دو اور تین, تین دے کر ایک ایک مسینہ خرید رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروا دیا کہ بھیڑ کہہذا جدا اگر کسی کے پاس بھیڑ کا ہے وہ زیادہ کرے دو تین بھیڑ کے کھیرے دے کر ایک دہ جانور خریدنے کی حاجت اور ضرورت نہیں اس کا کشواری کا سامنا کرام کو کرنا پہا تھا حاکم کے اندر افسن رسائی کے اندر یہ روایت تفصیل موجود ہے اسی طرح حاکم کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ, من من من کہ کا وہ بکری کے ڈندے سے افضل اور بہتر ہے تو اسے بھی پتا چلا کہ بکری کے کے بجائے ڈھیر کا سیلا جانور اگر ربا کر لیا جائے تو زیادہ و سواب ہے افتتاح کے باوجود لیکن بات یہ کب بنتی اگر یہ روایت درست اور صحیح ہوتی اس کی شرط میں ابو سفاڑ سمام بنوائے نے کرا ہے وہ امام بخاری ایونٹ اللہ فرماتے ہیں سی ہی نظر اس کے اندر نظر ہے یعنی وہ ضعیف قسم کا کمزور قسم کا راوی ہے کئی ایک مہدے نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے پھر ایک اور پیش کرتے ہیں کہ ان جدر آنل دانی خیر فنیت منل ایبنی ول بفر کہ ڈھیر کا جو جرآ ہے ڈمبا جر آ ایک تھا وہ اور گائے کے دے جانور سے افضل اور بہتر ہے افضل اور بہتر جانور کوئی سمجھتے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی تھی تو اللہ تعالی بھیڑ کے بجائے وہ جانور نازل کرتے دیتے ان کو جو کہ اس سے افضل اور بہتر ہوتا اس سے افضل اور بہتر جانور ہی کوئی نہیں تھا لہذا اللہ رب العالمین نے یہ جانور ان کو عطا کیا تو اسے معلوم ہوا کہ بھیڑ کا جد آ اور سیرا یہ افضل ہے یہ کرنے کا زیادہ ثواب ہے دوتے اونٹ اور گائے کی نسبت لیکن حقیقت میں یہ روایت بھی مہنگ روایت ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح چلن کے ساتھ ثابت نہیں اس کے اندر ابراہیم نامی لابی ہے وہ پلے درجے کا نہیں ہے بیچارہ وہ سول حصل حافظہ اس کا کمزور اور عدالت کے درجے سے بھی نیچے گرا ہوا تو اسی طرح اور بھی کئی ایک روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ بھیڑ کا جب آپ قربانی کے طور پہ لگ جاتا ہے جائز ہو جاتا ہے بغیر دشواری اور بغیر حسر کے تو وہ ساری کی ساری روایات کمزور ہیں سرد کے اعتبار سے ثابت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صحیح اور حرف بات یہی ہے صحیح مسلم کی حدیث کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جانوروں کی عمر کے بارے میں کہ قربانی کا جانور زبا کرنا ہے تو دو دانتا جانور دبا کرو جس کے دو دانت نئے نکل آئے ہوں اور اگر دشواری پیش آئے مارکیٹ میں دستیاب نہ ہو یا اس کی قیمت اور ریت نہ تیز ہو کہ آپ اس کو خرید نہ سکیں تو پھر بھیڑ کی جنس کا جد آ چھترا ڈمبا بھیڑ وہ ایک سال مکمل عمر وہ سب کیا جا سکتا ہے سال سے کم عمر کا وہ بھی نہیں پھر اسی طرح کچھ جانور جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے علی بن عبی رضی اللہ عنہ ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم کان اور آنکھ کو خوب اچھی طرح سے دیکھیں عموماً کان اور آنکھ کے اندر ایب ہوتا ہے اور وہ پوشیدہ رہ جاتا ہے چھپا رہ جاتا ہے چاہتا حکومت یا انجو سرفل اینا وان کو اور آنکھ کو خوب اچھی طرح سے دیکھ کر جانور خریدیں وہ اللہ ضکری مقابلہ اور ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم ایسا جانور قربانی کے لیے زبانہ کریں جس کا کان اوپر سے پھٹا ہوا ہو یا نیچے سے پھٹا ہوا ہو یا اس کے کان میں لمبائی کے روپ چیرہ آیا ہوا ہو یا چوڑائی کے روپ آیا ہوا ہو بلکہ کان قربانی کے جانور کا صحیح سالن ہو صحیح سلامت ہو تاہ اس کا قربان کرنا جمع کرنا قربانی کے لیے جائزہ اور درست ہوگا اور وہ کام کی جو کٹائی ہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو شان کم کٹا ہوا ہو یا زیادہ کٹا ہوا ہو برابر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دو اوپر کے برابر کٹا ہوا ہو تو کوئی بات نہیں زیادہ کٹا ہوا ہو تو پھر عیب ہے یہ اپنی طرف سے لوگوں نے باتیں نکالی ہوئی ہیں جی اتنے کی خیر ہے تمہیں کس نے کہا کہ اتنے کی خیر یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا شرتا شرکا مساورہ مسافرہ چاروں قسم کا ایز کانوں کے اندر پایا جائے کان میں سہاگ ہو کان چھٹا ہوا ہو لبائی کا رخ چرا ہوا ہو چوڑائی کا رخ چرا ہوا ہو کان اس کی قربانی نہیں ہے وہ تیر تھوڑا سا ہو تیر زیادہ ہو بات ہے دونوں صورتوں میں اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی اسی طرح سیدنا برا بن عارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون کون سے جانور ہم قربانی کے لیے دبا نہ کریں آپ نے اپنی انگلیوں کے ساتھ اس طرح اشارہ کیا اور فرماتے ہیں وہ اناملی افسر و اناملی میری انگلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلیوں سے حقیر ہیں میرے انگلوں کے پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلیوں کے پوروں سے حقیر ہیں کم سر ہے لیکن فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علام نے اشارہ کر کے اپنے ہاتھ میں بتایا ہر چار جانور ہیں لا تجودو فی فراہی جو کہ قربانیوں کے اندر جائز نہیں ہے الرا بہ گن اللہ ایسا بھینگا جانور کانا جانور جس کا کانا پن اور بھینگا فن ہو. تو اب کانے جانور کی قربانی نہیں تو نبینا جانور کی اندھے جانور کی بل اولہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر تو ایڈیبل ہو گیا پھر اسی طرح فرمایا وہ مریضا تیل مرا ایسا بیمار جانور جس کی بیماری والے ہو وادے نظر آ رہا ہو بیمار ہے کھانسی لگی ہوئی ہے بکرے کو یا رسولیاں ہیں اس کے جسم کے اندر یا اور کوئی واد بیماری ہے تو بیمار جانور کی قربانی بھی نہیں کی جائے گی ون اور لگڑا جانور بہت روح جس کا لگڑا پن والے اور ظاہر ہو جب چلے تو اس کے اندر محسوس ہو کہ یہ کے یہ جانور نگرا کے چل رہا ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائزہ درست نہیں ہے اسی طرح جو جانور لولا ہو جائے اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے جو چلنے پھرنے سے بالکل عادت ہو جائے اس کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے وہ کثیر التی لاس المزور اور برا جانور جس کی ہڈیوں کے اندر میٹ اور گوتا موجود ہی نہ ہو ایسا محسوس برا جانور بھی ذبح کرنا جائز اور درست نہیں ہے پھر اسی طرح حید علی مسلح علی اللہ عنہ بیان کرواتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہمیں غاخر کیا بھی آج ابنی ول کہ ہم ایسے جانور کو ذبح کریں جس کا کان یا سینگ کٹا ہوا ٹوٹا ہوا ہو تو سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی بھی نہیں کی جا سکتی بس اوکار ایسا ہوتا ہے کہ سینگ کا اوپر والا ہال وہ اتر جاتا ہے اور نیچے سے گلی وہ صحیح سلامت رہتی ہے اگر اس کی گلی وہ صحیح آئل ہے اوپر کا صرف ہاؤ اترا ہے تو اس جانور کے اوپر اب کا لذر نہیں بولتے اس کی قربانی کرنا جائزہ اور درست ہے جانور کے تھیم کا ہاؤ اتنا ہے اور کٹا نہیں تھیم اس کا ٹوٹا نہیں تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے اگر وہ بری ہی جیسے کٹ جائے گی ٹوٹ جائے گی پھر اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے پھر قربانی جائز نہیں ہوگی تو پھر اسی طرح یہ اوب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہیں کہ ان ان ایپوں کی بنا پر جانور کو ضبع کرنا جائز اور درست نہیں ہے یہ ایپ ہاں خریدنے اور دست کرنے سے قبل ہو ہاں اس کے بعد پیدا ہو جائے دونوں صورتوں میں اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جانور کے اندر اب یہ عیب آ ہے مرین ہو گیا ہے لگڑا ہو گیا ہے سیل گز گیا ہے خریدا ہم نے قربانی کے لیے تھا یا خار پورا ہو گیا ہے ہم نے قربانی کے لیے ہی پالا ہوا ہے نہارا اس کو ذبح کر دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اللہ کو درخوایا کہ ہم ذبح نہ کریں ان کی قربانی نہ دیں یہ نہیں کہا کہ ان ایپوں والے جانوروں کو خریدنا نہیں یا ان ایگوں والے جانوروں کو قربانی کے لیے محتاص نہیں کرنا محتاص کرنے کی شرک نہیں ہے بے ایگ ہونا جانور کے زبا ہونے کے لیے شرک ہے جانور کو زبا کرتے وقت زدا کرنے کے لیے لکھایا اس نے ہاتھ کو چلائے جڑی لگ گئی اس کی ہاتھ میں جانور تالا ہو گیا اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی نتا ہے اس کو قربان کرنے کے لیے تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کانے جانور کی قربانی نہ کرو اب وہ کانہ ہو گیا ہے کہ اس کی قربانی ضرورت نہیں اس کی جگہ کوئی اور جانور قربان کیا جائے اس کو پکڑنے لگے باند لگے لیکن وہ یا کم چھوٹا چھوٹ کے دیوار کے ساتھ جا کرایا ٹھیک اس کا ٹوٹنے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی دیوار سے گرا سلاگ لگائی اس نے ٹانگ ٹوٹ گئی اگر سے آج اس کی قربانی کرنے کا ارادہ تھا لیکن اب یہ قربانی پہ نہیں رکھ سکتا اور ویسے دبا کر لو قربانی نہیں ہوگی صاحبی اختتاف کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اس کی جگہ پہ دوسرا جانور دعا کرے قربان کرے پھر اس کی قربانی ہوگی اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہو جائے کہ اہم قربانی کے موقع پر یا ایک دو دن پہلے جانور کے اندر کوئی عیب آ گیا ہے پہلے نہیں تھا پھر دو ہی صورتیں ہوں گی یا تو بندے کے پاس استطاعت ہوگی کہ وہ مزید جانور خریدے اگر اس کے پاس مزید جانور خریدنے کی طاقت اور استطاعت موجود ہے تو وہ خرید کے دبا کریں یا پھر اس کے پاس استطاعت نہیں ہوگی دوسرا جانور نہیں خرید سکے گا دو ہی صورتیں ہیں اگر دوسرا جانور نہیں خرید سکتا استطاعت ہو گئی ہے اس کی ختم تو پھر اس کے اوپر سے خریدا ہو گیا ہے ختم فریدا تو پائے بھی پر ہے من بازیادہ خاص جو بندہ استطاعت پاتا ہے وہ تک رکھتا ہے اس کے لیے قربانی ہے جس کے پاس روکی نہیں اللہ تعالی نے اس کے لیے قربانی کو پر لازم اور ضروری کراری نہیں دیا تو آپ جو ہی صورت بنے اس جانور کی قربانی یہ جائز اور درست نہیں ہے پھر اسی طرح ایک روایت پیش کرتے ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عب سے وہ سمجھاتے ہیں کہ اس طرح تو میں نے ایک دمبا خریدا جانور قربانی کے لیے فجا بیبو کالا من بھی بھیڑیا آیا اس کی چکی کاٹ کے لے گیا چکی کھا گیا اس کی تو پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایسا ماجرا ہوا ہے قربانی کے لیے میں نے جانور خریدا ہوا تھا وہ گھیری آیا اس کی دم کاٹ کے لے گیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس کو کر دیں تو اس روایت سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ اگر ایب پیدا ہو جائے جانور کو خریدنے کے بعد مختص کرنے کے بعد تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز اور درست ہے لیکن یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اس کی سند کے اندر ایک راوی ہے حجاج بن ارطاق وہ کسرت الفتح کا مریض بھی ہے اور ساتھ ساتھ مدلث راوی بھی ہے اور روایت کو سیگے سے بیان کر رہا ہے پھر محمد بن کاذ بن قرضہ محمد بن قرضہ بن قاب انصاری وہ بھی راوی مجبور ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ مجبور راوی کی روایت قبول نہیں ہوتی ان دو ازروں کی بنا پر یہ روایت ناقابلے قبول ہے پھر اگر اس روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے پھر بھی اس سے مسئلہ تو صرف اور صرف یہ نکلتا ہے نا کہ دو کٹے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے یہی مسئلہ نکلے گا کہ دوم کٹے جانور کی قربانی جائز ہے یا یہ کہ اگر کسی جانور کی دوم کٹ جائے خریدنے کے بعد تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ دوم کٹے جانور کو قربان کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا جو جو عیب بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فلاں فلاں فلاں جانور کی قربانی نہیں کرنی ان کے اندر اب ترکے کا, کا تو نام ہی نہیں جانور کی قربانی کرنا دین اسلام کے اندر منع نہیں ہے ممنوع نہیں ہے اسی طرح جانور کا کسی ہونا یہ بھی عیب ہے لیکن خسی جانور کی قربانی کرنا منع نہیں بلکہ مسلم عالم کے اندر صحیح صدر سے روایت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال دو میٹے زما کیے دونوں کے دونوں ان کی ٹانگیں اور تھر وہ کالا باقی سفید اور موٹے تالے تھے اور دونوں کے دونوں خصی تھے معلوم ہوتا ہے کہ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے نبی نبیر السلام سے ثابت بھی ہے تو خصی جانور کا خصی ہونا ایب ضرور ہے لیکن یہ ایو قربانی کو مانے نہیں تھے کئی پوچھتے ہیں خسی جانور افضل ہے کہ غیر خسی افضل ہے تو افضل اور غیر افضل کی دین اسلام نے کوئی تحدید اور تعین نہیں کی بس یہ علم ہے کہ خصی جانور کی قربانی ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دین اسلام نے منع نہیں کیا خصی جانور کی قربانی کرنا ہاں دین اسلام نے جانور کو خصی کرنا اور قربانا یہ ضرور منع کیا ہے شیطان نے کہا تھا قسم اٹھا کے کھڑا یو خلق اللہ یہ اللہ کی مخلوق کو بدلیں گے تبدیل کریں گے تو یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرنا ہے جانور کو ہنسی کرنا شیطانی عمل ہے تو جانور کو ہنسی کرنا کروانا منع ہے لیکن ہنسی جانور کی قربانی وہ کی جا سکتی ہے ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق دے فَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بالله عليه تَوَقَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُمِيْهِ امين امين امين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات يعمالنا من يهده الله فلا مذل الله ومن يضلل فلا هادي له وأظهر أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له وأظهر أن محمدًا عبده ورسوله اللهم على